بے شک جنو نونگنا نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر تو بانا کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب